صورت آل عمران مدنی صورت ہے آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان عمران مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا کچھ روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا لیکن چونکہ اس سورت میں ذکر مریم علیہ السلام کا ہے تو اغلب امکان یہی ہے کہ انہی کے والد کا ذکر ہو واللہ اللہ آل عمران اس کی بھی بڑی فضیلت احادیث میں آتی ہے احادیث میں آتا ہے قرآن کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور ان کو بھی جو اس پر عمل کرتے تھے پھر دعا کریں کہ اللہ ہم ان لوگوں میں شامل کر لے سور بقرہ اور آل عمران آگے آگے ہوں گی جیسے دو بادل یا ایسی جیسے دو کالے صاحبان جن میں روشنی چمکتی ہو یا قطار باندھی ہوئی چڑیوں کی دو ٹکڑیوں کی طرح آئیں گی اور تصور کرے میدان حشر کا کہ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا آ کے کور کر لیں گی اپنے پڑھنے والوں کو جنہوں نے ان پر عمل کیا اور دونوں اپنے صاحب یعنی پڑھنے والے کی طرف سے حجت کریں گی سفارش کریں گی اللہ سے کہیں گے اللہ ان کو بخش دے اللہ ان کو بخش دے یہ مجھے پڑھتے تھے مجھ پہ عمل کرتے تھے سورہ بقرہ میں ہم نے یہود کا ذکر پڑھا سور عمران میں نصارہ کا ذکر آئے گا یہود وہ جنہوں نے رسولوں سے دشمنی کی اور اللہ کے غضب میں گر گئے اور کچھ لوگ ایسے جنہوں نے اپنے رسول سے اتنی محبت کی کہ خدائی بنا ڈالا وہ بھی سیدھے راستے سے بھٹک گئے گمراہ ہو گئے اس صورت کا بڑا خوبصورت ایک انداز ہے اپنا ایک تو اس میں دعائیں بہت ملیں گی کثرت کے ساتھ دعائیں آتی ہیں لیکن سور بقرہ کے برعکس اس میں شریعت کا کوئی حکم ہمیں نہیں ملے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام الف لام پھر آپ دیکھیں مقطّات کتنے سارے ہمیں سبق سکھا دیتے ہیں کچھ کا ذکر سورے بقرہ کے شروع میں کیا ایک آج چیز کا ذکر یہاں अलف, لام, میم, اس کا مطلب نہیں معلوم اللہ اور رسول جانتے ہیں ہمیں نہیں پتہ عقل تو کہتی ہے کہ جس لفظ کا مطلب نہیں پتا اس کو لکھنے کی بھی کیا ضرورت ہے اور پڑھنے کی بھی کیا ضرورت ہے لیکن ہم وہی پر ایمان لانے والے ہیں ہم عقل کے پجاری نہیں ہیں ہم اپنے رب کے حکم کے پجاری ہیں عقل کی بات نہیں مانتے ہم وہی کی بات مانیں گے کوئی قرآن آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں آپ کو رف مقطعات نہ ملیں اور اگر کہیں ایسا قرآن ہوگا جس میں مقطعات کو نکال دیا گیا ہو عقل کی بات مان کر تو وہ قرآن کا نسخہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہ ہوگا تو عقل کی لمیٹیشنس کو بھی سمجھنا چاہیے وہی عقل سے بلند تر اس کے اوپر ایک چیز ہے اللہ لا الہ اللہ الحی القیوم اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں اس نے یہ کتاب تم پر حق کے ساتھ نازل کی اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل فرما چکا تھا الحیئی القیوم کا ذکر ہے الہئی ہمیشہ زندہ رہنے والا عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق سولی چڑھائے جا چکے تھے تو جو خود اپنی زندگی قائم نہیں رکھ سکتا وہ بھلا خدا کیسے ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل پہلے نازل فرمائی تورات کا مطلب ہوتا ہے قانون اور انجیل کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری من قبل حد الناس اس سے پہلے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہو چکی وہ انضل الفرقان اور اس نے فرقان نازل فرمایا اب جو لوگ اللہ کے حکام کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ لینے والا ہے زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہودی یصور و کمفل ارحامی کی فیشا وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے تنگ اور تاریخ کوٹھڑی جو آگے ہم پڑھیں گے تین تین اندھیروں میں ایک نا نظر آنے والی بوند پر مصوری کرتا ہے سبحان اللہ تبارک اللہ آسن الخالقین کتنا بابر قطع اللہ بہترین خالق تو میں کیا ہوں کتنا میں اپنے بارے میں پر اعتماد ہو جاتی ہوں یہ پڑھ کر کہ مجھ کو میرے رب نے بنایا ایک ایک چیز میرے رب نے بنائی ایک تصویر ہے آپ اس کو دیکھتی ہیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ مکال انجلوں کی بنائی ہوئی تصویر ہے یا پیکاسو کی بنائی ہوئی آپ کی رائے میں وہ کیسی بھی ہو ایک دم اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے کیوں? کہ مصور بڑا آلہ ہے اور میں اور آپ خود آپ کو اللہ نے بنایا ہے اللہ آپ کا مصور ہے ہو نہیں سکتا کہ میں اپنی شکل آئینے میں دیکھ کر کہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ایب ہے اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے مصور میں اپنے بنانے والے میں اب نکالا جب تصویر کی برائی کی جاتی ہے تو دراصل مصور کی برائی کی جا رہی ہوتی ہے پینٹر کی تو ہمیں کہاں حق ہے کہ ہم کسی کی شکل پر تبصرے کریں اگر ہم نے کسی کی شکل پر تبصرے کیے ان کے کی آنکھ پہ ناک پہ رنگ پہ قد پہ دراصل ہم نے رب پر زبان تنقید دراز کی اللہ نے بنایا ہر انسان اللہ کا بنایا ہوا ماسٹر پیس ہے اور بدسورتی نام کی چیز انسانوں میں تو نظر نہیں آتی اللہ نے بنایا ہے نا اللہ کے جمال کا پرتو ہر اشرف المخلوقات میں ہے اگر واقعی وہ اپنے بنانے والے سے اپنا رابطہ قائم کر لے تو آپ دیکھیں وہ ان چھوٹی چھوٹی تکلیف دہ کیفیات سے کیسا ابھر جاتا ہے غم کیسے چلے جاتے ہیں زندگیوں سے کسی کو آنکھ کا غم لگا ہے کسی کو ناک کا غم لگا ہے کسی کو اپنے رنگ کا سب ختم ہو جاتے ہیں کمفل ارحامی کی فا یشا تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے اس زبردست حکمت بالے کے سوا اور کوئی معبود نہیں وہی اللہ جس نے یہ کتاب تم پر نازل فرمائی جہاں تمہارے جسم یعنی بنائے وہاں تمہاری روحانی غزہ کا بھی انتظام کیا ہے منہو آیات محکماتن ہننا ام الكتابی و اخر متشابہات اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں اور دوسری متشابہات متشابہات کیا ہیں اللہ کا چہرہ یا اللہ کا ہاتھ یا اللہ کا ارش ابھی ہم نے پڑھا کرسی اللہ کی کرسی کیسی ہے یا الف لامی مقتع جن کا مطلب کسی کو نہیں پتا یہ سب متشابہات ہیں ان کے مطلب کا ہم تعین نہیں کر سکتے بلکہ اگر ہم اللہ کا ہاتھ یا اللہ کا عرش ان چیزوں کے بارے میں اپنے امیجنیشن کو تھوڑا سا تیز کریں گے تو ہر ایک کا امیجنیشن مختلف ہوگا ہر ایک کا تصور ان چیزوں کے بارے میں مختلف ہوگا اور ظاہر ہے دین کا دار و مدار انسان کے ذاتی تصورات پر نہیں ہے اس طرح تو ہر ایک انسان کا دین ایک الگ بن جائے تو دین کا دار و مدار متشابات پر نہیں ہے بلکہ محکمات پر ہے اگر ان متشابہات کا تعلق ہماری آخرت کے نجات سے ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب بتا دیتے ہماری آخرت پر اس کا اثر نہیں پڑنا تو ان کے کھوج قرید میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں بخاری میں حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی پھر فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشاب آیات کے پیچھے لگتے ہیں تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انہیں لوگوں کا ذکر کیا ہے اور ان کی صحبت سے بچتے رہو اور ان کا ذکر کیا ہے فمل لذین فی قلوبن فیتون محتشابہ من ہپت غا الفط نتی وپت غا اطاویلی جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا بخلاف اس کے جو لوگ علم پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے ربنا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور سچ یہ ہے کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا اے ہمارے رب بنا انت ہمارے اے ہمارے رب جب تو نے ہمیں سیدھے راستے پر لگا دیا تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کر ہمیں اپنے خزانے فیض سے رحمت عطا کر اور تو ہی حقیقی فیاض ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے یا مصرف القلوبِ شرف قلوب اللہ تعتق اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاح کی طرف پھیر دے اب میں رضی رض اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب سبت قلبی اعلیٰ دینک اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے مضبوط کر دے ربنا اے ہمارے رب انَ کا الناس الا سلی یوم اللہ ان بفی لا يخلف یخلف اے ہمارے رب تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں ان کا مال اور نہ ان کی اولاد کچھ کام دے گی اور وہ آنکھ کا ایندھن بن کے رہیں گے انسان اس کے اندر منرلز ہیں اور بہت سے ایلیمنٹس ہیں کاربن ہے فاسفورس ہے ایک گرام مادے میں اتنی انرجی ہوتی ہے جتنی کہ دو ہزار پانچ سو ٹن کوئلے کے اندر ہوتی ہے تو آپ سوچیں کہ جہنم کو تو نہ ختم ہونے والا سپلائی مل جائے گا انسانوں کی شکل میں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 بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دیجئے کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہانم کی طرف ہانکے جاؤ گے اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے اس حقیقت کے ثبوت کے طور پہ جنگ بدر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جنہوں نے ایک دوسرے سے مقابلہ کیا ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا دوسرا گروہ کافر تھا دیکھنے والے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دگنا ہے مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فت و سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے دیدے بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے آج بھی مسلمان اگر بدر والوں جیسا ایمان بدر والوں جیسا ڈسپلن پیدا کریں صبر پیدا کریں اللہ کی مدد آئے گی آج آخر مسلمانوں پر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی کیوں نہیں ہمارے پاس اللہ کی مدد آتی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ناوز و اللہ مدد کرنے کے قابل نہیں رہا وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اس کی مدد کے قابل نہیں رہے کچھ ہم کو وہ ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہوں گی جب اللہ کی مدد ہم تک انشاءاللہ تعالی تعالیٰ پہنچے گی زین للناس حب منسائی من البنین و القنط المقنطرتی من ذہابب والفضتی والخیل الخلمسمتی ول والحرث ذلك الحرف کا متعلحت دنیا و اللہ حسن المعب لوگوں کے لیے مرغوبات نفس عورتیں اولاد سونے چاندی کے ڈھیر عندہ گھوڑے مویشی اور زری زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں حقیقت میں بہتر ٹھکانہ وہ ہے جو کہ اللہ کے پاس ہے اب یہ محبتیں جن کا ذکر آیا اللہ نے ڈال دی ہیں کوئی بھی چیز اس میں سے حرام نہیں ہے بہت سی اس کے اندر ان محبتوں کی حکمتیں ہیں ایک تو یہ محبتیں دنیا کی رونق دنیا کے حسل بسل کا باعث ہیں دوسرے انہی نعمتوں کے ذریعے سے اللہ نے جنت کی پہچان کرائی ہے انہیں نعمتوں کا ایک پیل ریفلیکشن ہلکی سی پرچھائی اس دنیا میں رکھی ہے اور اصل نعمتیں تو اسی طرح کی ہیں لیکن جنت میں ہیں اور کس طرح کی ہیں وہ ہم سمجھ نہیں سکتے تاکہ انسان کو جنت کی طلب لگ جائے یہ محبتیں ہیں تو امتحان بھی ہے اگر دولت سے محبت نہ ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا ثواب اگر بھوک نہ لگے تو روزے کا کیا اجر کچھ مذاہب میں ان سب چیزوں کو جن کا ذکر کیا گیا نسائی والبنین البنی نا ان سب چیزوں کو انتہائی قابل نفرت سمجھا گیا ایک ایکسٹریم پر گئے نفس کشی سیلف انہیلیشن میں پڑ گئے دوسری انتہا یہ ہوئی کہ انہی چیزوں کو پوجا جانے لگ گیا نفس پرستی سیلف ورشپ ہو گئی اسلام کا موقف یہ ہے کہ یہ چیزیں ضرورت ہیں ذرائع ہیں مقصد نہیں ہے Not end by ان سے محبت کرو لیکن اللہ سے بڑھ کر نہیں آخرت کے خریدار بنو ان نعمتوں کے ذریعے سے ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کی محبت کہیں تمہارے لیے کمزوری کا مجبوری کا یا غلامی کا باعث بن جائے محبتوں کی غلامی نہیں کرنی کمزوری نہیں ہونے چاہیے بلکہ یہ چیزیں تو تم کو توانائی دیں کہ تم آگے اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ کام کرو رب کو راضی کرو آخرت کماؤ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 اللذینہ یقولون ربنا اننا آمنا فقفر لنا ذنو بنا وق نا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لائے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں راست باز ہیں فرما بردار ہیں اور فیاض ہیں اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں ول مستغفرینہ اس کا تو انشاءاللہ بہترین موقع ہم لوگوں کے پاس اب رمضان میں ہے سحری سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیے اور اللہ سے کثرت سے استغفار کیجئے بڑا ذکر ہے استغفار شہد اللہ انہو لا الہ اللہ اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں اور فرشتے اور سب اہل علم بھی راستی اور انصاف کے ساتھ اس پر گواہ ہیں کہ اس زبردست حکیم کے علاوہ واقعی کوئی معبود نہیں ان ان اللہ, اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے یہ کیا ہے ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے ساری مخلوق کا دین یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نظام ہدایت اپنی مخلوق کو دیا ہے چاہے سورج ہو چاہے چاند چاہے پرندے چاہے ہوا اس نظام ہدایت کا نام ہی دین اسلام ہے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 اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑیں تو ان سے کہہ دو میں نے اور میرے پیروؤں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب مراد ہے مشرقوں سے اور اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ دونوں سے پوچھو اصلم تم کیا تم اسلام قبول کرتے ہو ف ان تو اگر یہ اسلام قبول کر لیں فق احتدا ہو تو یہ ہدایت پا گئے وہ انَ طلو و انَََ نمر کلبلاغ و اور اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کریں تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھ رہا ہے تو آپ دیکھیے سادہ لیکن دو ٹوک دعوت ہے سمپل بٹ ان جو ہدایت چاہتا ہے اسلام قبول کر لے نظام ہدایت کا نام ہی تو دین اسلام ہے باقی کائنات نے جب اسلام قبول کیا ہوا ہے تو اے انسان تو کیوں منہ مو موڑتا ہے اسے اب زبردستی کسی کو اس دین اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا یہ اس کی اپنی چوائس ہے ان الدین یقفی آیات اللہ غیر حق وقت مرون بال بالقسط من الناس فبشرهم بن علیم جو لوگ اللہ کے احکام اور ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دیجیے یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سب سے سخت سزا کس کو دے گا فرمایا نبی کے قتل کرنے والے کو یا اس انسان کے قتل کرنے والے کو جو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا ہو الم طر نسیبم من الکتابا کتاب اللہ تم یتول فریقون تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے انہیں جب کتاب الٰہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو بچا جاتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیرتا ہے ان کے اس طرز عمل کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں لن الا اللہ معدودات آتش دو سخت تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں مگر بس گنتی کے چند روز ان کے خود ساخت عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے کیا دین کہ سوچا کہ نہیں اطاعت ضروری نہیں ہے اللہ کی بات ماننا کوئی ضروری نہیں ہمیں تو آگ چھوئے گی ہی نہیں فقی فائدہ جوان اللہ رئی بفی پھر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے اس روز ہر شخص کو اس کی کمائے کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا قل اللہ کہو اے اللہ مالک الملک تمام بادشاہت کے مالک تو تل ملکہ منتشا تو جسے چاہے حکومت دے وہ طنز الملک کا مم من اور جس سے چاہے چھین لے الفاظ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں نعمت جب ملتی ہے انسان حق سمجھ کے لے لیتا ہے اور جب اللہ مانگتا ہے تو انسان نہیں دیتا چھیننی پڑتی ہے طنز و چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے وہ توزو منتشا جسے چاہے اللہ تو عزت بخشے وہ تو دلومن اور جس کو چاہے ذلیل کر دے خیر بھلائی تیرے اختیار میں ہے ان نالا کلی شی ان قدیر بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے دنیا کی حکومت دنیا کی عزت سب عارضی چیزیں ہیں ضروری نہیں ہے کہ اللہ حکومت کرنے والوں سے اور دولت مند لوگوں سے راضی ہو یہ کوئی سمبل نہیں ہے اللہ کی رضا کا یہ بڑا بنیادی فرق ہے مشرق مذاہب میں اور توحید میں مشرق مذاہب میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ معبود جس سے راضی ہوتے ہیں اس کو دولت سے اولاد سے خوشیوں سے نوازتے ہیں لکشمی دیوی راضی ہے تو وہ دولت برسا دے گی اسلام کہتا ہے ہرگز نہیں دنیا میں کسی کا دولت مند ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا چہیتا یا اللہ کا پیارا ہے کسی کے پاس دولت ہے ضروری نہیں کہ اس کے اندر خیر ہو یہ تو امتحان ہے اسی طرح یہاں کی محکومیت یا غربت اللہ کی طرف سے سزا نہیں ہے مستقل کوئی چیز نہیں ہے عارضی ہے اور ضروری نہیں ہے کہ انسان کے لیے شر ہو تو عزت اور ذلت کا معیار یہ نہیں ہے اصل با عزت اصل ذلیل اور رسوا کون ہے یہ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں آتا ہے کہ لا الدلم ولیت اللہ وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا جس سے تو دوستی کر لے وَلَا مَنْ <عَدَئِت> اور وہ کبھی با عزت نہیں ہو سکتا اللہ جس سے تو دشمنی کرے فرآن کبھی باعزت نہیں ہو سکتا آخرت میں اپنی تمام تر دولت اور محلات کے باوجود اور بلال رد اللہ غلام ہونے کے باوجود بہت با عزت ہوں گے تو یہ فیصلے تو آخرت میں ہوں گے تو جو للہ فن نہاری و تے جو نہارا فل رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے لایتق المومنون الکافرین اولیا امندون مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں اب یہ مضمون آگے بھی چلے گا سورہ نسا میں بھی آئے گا یہیں پر ہم اس بات کو وضاحت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نان مسلمس کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان کا تعلق کیسا ہو سکتا ہے چار اصطلاحات آپ ذہن میں رکھ لیجئے ایک ہے موالات جو یہاں فرمایا اولی بنانا کارساز سمجھنا دلی محبت کرنا ان پر توقل کرنا ان پر اعتماد کرنا ان کو اپنی مشکلوں کے حل کا نجات دہندہ سمجھنا یہ ہے موالات ان کو رول ماڈل بنانا ان جیسے طریقے زندگی گزارنے کے اختیار کر لینا ان کا عقیدہ اپنا لینا یہ موالات ہے اس کی قطع اجازت نہیں دوسری چیز ہے مواسات اس کی اجازت ہے تو ایک کی اجازت نہیں موالات کی اجازت نہیں باقی جو تین کیٹیگریز ہیں ان تینوں کی اجازت ہے مواسات کی اجازت ہے ہمدردی کیجئے کوئی نان مسلم ہے آپ ڈاکٹر ہیں آپ علاج کیجئے اس کا وہ تکلیف میں ہے اس کی تکلیف دور کیجئے۔ مدارات کی جا سکتی ہے آپ کے گھر مہمان بن کر آیا ہے کوئی کرسچن جیو ہندو یا بدھ خاطر مدارات کیجئے آپ کا پڑوسی ہے اس کا خیال رکھیے اچھا اخلاق دکھائیے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجئے اور معاملات بزنس وغیرہ کرنے میں انٹرنیشنل ٹریڈنگ جیسے ہوتی ہے تو معاملات کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے غیر مسلموں کو اپنی نوکری میں بھی رکھا جا سکتا ہے اور غیر مسلموں کی نوکری بھی کی جا سکتی ہے لیکن موالات سے روک دیا گیا اور فرمائے و مئی یف الفل عیصا من اللہ فیشی جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہاں یہ معاف ہے کہ ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ وہ یو حدر اللہ اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا حقیقت ہے سب سے ڈرتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا وہ اللہ مصیر اور اللہ کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبردار کر دیجیے کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو بہرحال اللہ اسے جانتا ہے زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا پھر فرمایا وہ یو حدر و کم اللہ نفسا اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے کہیں تم بے خوف مت ہو جانا بلکہ بین الخوف وررجا یہ ہے مومن کا مقام خوف اور امید کے درمیان زندگی گزارتا ہے ترغیب بھی ترہیب بھی رغبت بھی اللہ کی طرف خوف بھی اللہ کا اگر خوف بہت کم ہو جائے گا گناہوں پر جری ہو جاؤ گے اور خوف حد سے زیادہ بڑھ جائے گا تو پرالسس ہو جائے گا کچھ کر نہیں پاؤ گے اتنا ڈرو گے لیکن ڈرو ساتھی ساتھ ہی ساتھ واللہ روفم بالعباد اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر اور کن بندوں پر پیچھے سے جوڑ لیجئے جو اس سے ڈریں جو اس کے خوف سے بے خوف نہ ہوں قل کہہ دیجیے اب دیکھیں ایک چیز سے منع کیا نا کہ کفار کو اپنا ولی مت بنانا تو کفار کو ولی نہ بنائیں تو کیا کریں کل بتا دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کن تم تو اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یہ پڑھنے سے پہلے یاد رکھیے کہ خالی مسلمانوں سے نہیں کہا گیا سب انسان جو جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا ہے چاہے عیسائی ہو چاہے ہندو ہو یہودی ہو یا مسلمان سب کے لیے اگر اللہ سے محبت کا تمہارا دعویٰ ہے کرتے ہو تو کیا کرو ثبوت کیسے پیش کرو اس لیے کہ محبت تو اظہار چاہتی ہے فت میرا اتباہ کرو یحب کم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا وہ یکفر لقم بکم اور تمہارے گناہ بخش دے گا واللہ اللہ غفور الرحیم اللہ بہت معاف فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے اب جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے جب کسی کو انسان رول ماڈل بناتا ہے بہت کسی سے جب امپریس ہو جاتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ ہمارا حال ہولیہ ہر چیز اس انسان جیسی ہو جائے جس سے کہ ہمیں محبت ہے کہتے ہیں نا کہ امیٹیشن از دا سنسیئرسٹ فارم آف لٹری تو بات یہی ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو بالکل اس جیسا بننا چاہتا ہے حدیث میں بھی آتا ہے منتشب بہا بے قومن فہ ہوا منہم جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے انہیں میں سے ہوگا تو ایک تو لفظ ہے اطاعت اطاعت ہے کہ جب حکم دیا جائے حکم سنو تو مانو اتباہ کیا ہے اپنی خوشی سے وہ کام کرنا جس کا کہ بول کر ابھی حکم نہیں دیا گیا لیکن محبت کی شدت کی وجہ سے وہ بھی کام کرنا جس کا حکم بھی نہیں دیا اگزیکلی exactly ویسا ہی بننے کی کوشش کرنا اور اس اتباہ کی شان ہم کو صحابۂ کرام میں نظر آتی ہے عثمان رضی اللہ ایک دفعہ وضو کا طریقہ لوگوں کو سکھا رہے تھے وزو کرتے کرتے ایک مقام پر مسکرائے لوگوں نے پوچھا آپ کیوں مسکرائے کہا کہ میں نے اپنے حبیب کو اسی طرح مسکراتے اس وقت دیکھا تھا بس ابتبا یہ ان کا حال تھا ایک دفعہ ایک صحابی کہیں بیٹھے تھے کھانے کے لیے اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ہوا کرتے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتے تھے اب اللہ کے رسول دنیا میں نہ رہے وہ کھانا کھانے بیٹھے تو چمچہ ڈونگے میں ادھر ادھر چلانے لگے لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی بہت پسند تھی اور وہ لوکی ڈھونڈنے کے لیے چمچا چلاتے تھے پس میں بھی ایسے ہی کروں گا ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی اس حال میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان کا اوپر کا بٹن نہیں لگا ہوا تھا انہوں نے ساری زندگی بٹن نہیں لگایا اگر ہمیں حیرت ہو کہ یہ کیا فینٹزم ہے یہ کیا طریقہ ہوتا ہے ناوزو بلّہ دراصل ہم ابھی اطاعت کے مرحلے پر بھی بمشکل پہنچے ہیں اتباع کے تقاضے ہمیں نہیں پتہ لیکن دنیا کی مثالوں سے آپ دیکھ لیجیے کہ لوگ کیسے فین ہوتے ہیں نا اپنے اپنے آئیڈلس کے ایلوس پریسلے لک الائک مڈونا لک الائک پرنسس ڈائنا لک لائک کمپٹیشنس ہوتے ہیں اس کے والانہ محبت کا اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں وہ اپنے رول ماڈل سے تو صحابہ کا معاملہ یہ تھا اللہ کے رسول ان کے رول ماڈل تھے ان کو وال محبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ تو پھر دل کا معاملہ ہے نا جس کے دل میں محبت ہے وہی وہ سمجھ سکتا ہے ان چیزوں کو بہرحال اگر اتباع نہیں کر سکتے تو پھر اس سے کم تر درجے کی چیز بتائی جا رہی ہے بیس لائن تھریش ہولڈ کم سے کم چیز اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں قل، فرما دیجئے اتی اللہ و رسول اللہ اور رسول کی اطاعت کرو فعن طول فَن اللہ اللہ کا فرین پھر اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں یعنی کفر کی دو قسمیں ہو گئیں ایک تو قانونی قفر رسالت سے انکار اور ایک حقیقی قفر اللہ کے رسول کی اطاعت سے انکار اللہ کے رسول نے فرمایا کلو امتی یت الجنت اللہ من ابا کہ میرے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے سوائے ان کے جو خود انکار کر دیں پوچھا گیا وہی یا با گیا رسول اللہ کون انکار کرے گا فرمایا من اطانی دخل الجن و آسانی فقط ابا جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہو جائے گا اور جس نے میری اطاعت سے انکار کیا دراصل اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا حدیث میں آتا ہے کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ جو اللہ کو نہایت مبغوز ہیں اللہ کا غضب ان پر بھڑکتا ہے اور ایک ان میں سے وہ ہے جو اسلام میں رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ کر جاہلیت کا طریقہ تلاش کرے اب یہاں سے جو ذکر چل رہا ہے اس کا زمانے نزول نو ہجری ہے یہ وہ زمانہ تھا جب نجران سے عیسائی علماء کا ایک وفد ایک ڈیلیگیشن آیا